اور اگر وہ دونوں ہیں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے اس چیز کو جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ مان اور بنا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور اس کی راچل جو میری طرف رجوع آیا پھر میری ہی طرف تمہیں پھر ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے